مسلے کہ قاضی کے پاس چار گواہ آئے ایک مسئلے میں دو گواہوں نے گواہی دی کہ زید کو یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ والے دن مکہ مکرمہ میں قتل کیا گیا اور دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہ زید کو یوم النحر والے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن فوفا میں قتل کیا گیا تو کہتے ہیں قاضی دونوں شہادتوں میں سے کسی ایک کو بھی قبول نہیں کرے گا دونوں کو رد کر دے گا اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک تو یقیناً یقیناً جھوٹی گواہی ہے یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی شخص دو جگہ قتل کیا جائے سمجھ میں آیا قتل ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے وہ ایک ہی مقام پر ہوگا تو یقیناً ان میں سے ایک گواہی جھوٹی ہے تو کچھ اور تو دونوں گواہیاں رد ہوں گی ہاں البتہ اگر کوئی ایک گواہ پہلے آئے انہوں نے گواہی دے دی اس مسئلے میں پھر قاضی نے فیصلہ کر دیا اس کے بعد دوسرے گواہ آئے تو ان کو پھر دوسری گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا بھائی اس لیے کہ پہلی گواہی جو ہے اس کے ساتھ قاضی کا فیصلہ مل چکا ہے اور قاضی کے فیصلہ ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ مضبوط ہو گئی تو لہذا اب دوسری کو اس پر ترجیح ہے یا اس کے برابر نہیں وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی اب بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی تو قاضی کا فیصلہ جب ایک بہینا کے ساتھ مل گیا تو وہ بہینا پختہ ہو گئی دوسری بہینا اس کے مقابلے کی نہ رہی بھائی تو کہتے ہیں وہ عید شہید شاہیدانی جب گواہی دی دو گواہوں نے گواہی دو دی ان تلا یوم کے زید کو قتل کیا گیا عید الاضحیٰ والے دن گوفا میں عند معلم اور یہ دونوں قسم کی بہینہ والے یعنی دو چاروں گواہ جو ہیں جمع ہو گئے وہ سارے جمع ہو گئے حاکم کے پاس لم یق بلی شہادتیں تو قاضی اور حاکم جو ہے دونوں شہادتیں قبول نہیں کرے گا دونوں کو رد کرے گا کیونکہ ایک تو یقیناً جھوٹی ہے فائن سبقت اہدا بس اگر سبقت کر گئی ان دونوں میں سے کوئی ایک بینا یعنی ایک بینا والے پہلے آ گئے بھائی وہ قضا بھی اور قاضی نے اس پر فیصلہ کر دیا حرا تل بوخرا پھر دوسری بھائی نہ قبل تو وہ قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ پہلی کسا قاضی کا فیصلہ مل کر اسے پختہ کر چکا ہے بھائی <تصفيق> ولاسما شہادت <علي> پر شہادت نہیں سن سکتا بھائی جرح مجرد پر بھائی جر ہے مجرد کسے کہتے ہیں یاد رکھیے بھائی صورت یہ ایک شخص آیا اس نے دوسرے شخص پر چوری کا الزام لگایا اور دو گواہ بھی پیش کر دیے تو دو گواہوں نے گواہی دی اور اس شخص کی پر چوری ثابت ہو گئی تو اس پر حادث آئے گی کیا آئے گی اور حد حق اللہ ہے نہ اب اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا کوئی کمی نہیں کر سکتا کوئی سفارش اس میں سفارش اس کے اندر قبول نہیں کی جا سکتی تو دیکھیے یہ ایسی گواہی تھی جس سے حق اللہ ثابت ہوتا تھا تو قاضی پر ضروری ہے کہ اس قسم کی گواہی کو قبول کرے جس سے کیا ثابت ہوتا ہو حق اللہ ثابت ہوتا ہو دوسری صورت یہ ہے مثلا میں نے زید پر دعوی کر دیا کہ قاضی صاحب زید نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اور دعوی کیا اور دو گواہ بھی لے آیا دونوں گواہوں نے گواہی لے دی تو قاضی اس پر فیصلہ کر دے گا کیونکہ یہ ایسی گواہی ہے جس کے ذریعے حق العبد ثابت ہو رہا ہے میرا حق ثابت ہو رہا ہے کسی بندے کا حق کیا ہو رہا ہے ثابت ہو رہا ہے تو یاد رکھیے قاضی صرف اس قسم کی پیینہ سن سکتا ہے جس سے حق اللہ ثابت ہوتا ہو یا حق العبد ثابت ہوتا ہو کیونکہ اس کے کی ذریعے وہ دوسرے پر کوئی چیز لازم کر دیتا ہے دیکھو حق اللہ میں قاضی نے حد کو دوسرے پر کیا کر دیا تھا لازم کر دیا اور حق العبد کے اندر اس نے مدالیہ پر کیا کیا تھا حق العبد کو لازم کر دیا تھا لیکن اگر کوئی ایسی گواہی آئے جس سے نہ حق اللہ جس کی وجہ سے نہ تو حق اللہ ثابت ہوتا ہے نہ حق العبد ثابت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جرح مجرد جرخ پر گواہی نہیں سن سکتا فاضی بھائی سمجھ میں آیا جرا ہے اعتراض ہے لیکن اس کی وجہ سے نہ تو حق اللہ آئے گا یعنی کھاد وغیرہ بھی نہیں آتی اور حق العبد نہیں آتا اس گواہی کی وجہ سے مثلاً دیکھیے صورت مسئلہ یہ زید کا اور عمر کا ایک مسئلے کے اندر جھگڑا ہوا اور قاضی کے پاس چلے گئے زید نے بینا قائم کر دی اس مسئلے کے اندر دو گواہ پیش کر دیے اور دونوں گواہوں کا پتہ بھی کروا لیا قاضی نے کہ یہ دونوں عادل گواہ ہیں بھائی دونوں کیا ہیں عادل گواہ ہیں آپ جو مطالعہ ہے یعنی جو فریق مخالف ہے وہ ان دو گواہوں میں سے ایک کے بارے میں کہتا ہے قازی صاحب آپ اس کی بہینہ کیسے قبول کر رہے ہیں یہ تو فاسق آدمی ہے میں اس پر بیانہ پیش کرتا ہوں یہ فاسق آدمی ہے بھائی آپ بتائیے اب اس نے کیا دعویٰ قید کیا ہے یہ کیا ہے فاسق اب اگر اس پر بیانہ پیش کرے تو اس سے کیا ہوگا کیا حق اللہ آئے گا کوئی حد وغیرہ آئے گی حد وغیرہ تو نہیں ختو پڑھ چکے کن کن چیزوں میں آتی ہے اچھا کوئی حق العبد آئے گا اس کی وجہ سے تو یہ جرح مجرد ہے اس پر قاضی بہینہ نہیں یا وہ کہ وہ دعویٰ کرتا ہے قاضی صاحب یہ جو آدمی ہے جس کے آپ گواہی قبول کر رہے ہیں کیسے آپ نے گواہی قبول کر لی یہ تو شرابی ہے یہ کیا ہے اب وہ تو کہتا ہے میں دو گواہ پیش کرتا ہوں دو گواہ آ کر گواہی دیتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں یہ شرابی ہے آپ بتائیے صرف یہ کہنے سے یہ شرابی ہے حد ثابت ہوتی ہے آپ نے پڑھا تھا کہ حد کس طرح ثابت ہوتی ہے کہ شراب پی ہو ابھی قریب کے زمانے میں پی ہو اور منہ سے وہ آ رہی ہو اور گواہ کہتے ہیں ہمارے سامنے اس نے مثلا یہ فیل کیا تھا مطلق کہہ دیتے ہیں، یہ شرابی ہے اس سے تو حد ثابت نہیں ہوتی بھائی بلکہ وہ واقعہ شراب کے واقعے پر موجود تھے اس کے بعد گواہی دیں اور منہ سے بھی شراب کی بو بھی آ رہی ہے تو پھر حد آتی ہے یہ تو عام مطلق بات کر رہے یہ شرابی ہے یعنی شراب پیتا رہتا ہے بھائی سمجھ میں آیا تو اس سے کوئی حق اللہ ثابت اس سے حد نہیں ثابت ہو سکتی بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو بس اتنا یاد رکھیے بھائی اتنا یاد رکھیے کہ جرح مجرس اس قسم کی جرا ہے اس قسم کا کان ہے جس کی وجہ سے نہ تو حق اللہ ثابت ہوتا ہو اور نہ حق العبد ثابت سا... ال ہوتا ہو جیسے انہوں نے کیا کہا کر یہ گواہ کس قسم کا ہے فاسق آدمی ہے بھائی فاصف آدمی قاضی دوسرے پر فصب کو لازم قاضی تو صرف وہ بینا کو سن ہے جو دوسرے پر لازم کرے جو حکم کو کیا کر سکے دوسرے پر لازم کرے اور یہاں قاضی کسی قسم کا الزام نہیں کر سکتا فیصد تو دوسرے پر لازم کر سکتا ہے فیصد کو دوسرے پر لازم نہیں کر سکتا بھائی فیصد کو تو وہ توبہ کرے گا. کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جب حق اللہ نے حق اللہ کے اندر قاضی نے حد لازم کر دی تھی اب وہ ہر حال میں قائم ہوگی جب حق العبد میں قاضی نے پیسوں کا فیصلہ کر دیا تھا اس کے خلاف اب اسے ہر حال میں دینے پڑیں گے سمجھ میں آیا تو جرح مجرد وہ, وہ ہے جس جس سے نہ تو حق اللہ ثابت ہو اور نہ حق العبد ثابت ہو یہ جرح مجرد ہے تو جرح مجرد پر قاضی بینہ نہیں سن سکتا اس کے لیے درست نہیں ہے بہینہ سننا یا اس کو قبول کرنا یہی بات کر رہے ہیں ولاسما القاضی شہادت الا جر وسیم قضی بہینہ قاضی نہیں سن سکتا گواہی کو جرا پر اور نہ نفی پر ولا یکم بداری اور نہ اس کے ذریعے فیصلہ کر سکتا ہے اللہ مستحق کا علیہ مگر وہ مگر وہ جس کے افتحاق رکھتا ہو اس پر یعنی جس چیز پر کیا کرتا ہو قاضی استحقاق رکھتا ہو جس چیز کا حق رکھتا ہو صرف اس پر بہینہ سن سکتا ہے اور وہ کیا ہیں یا تو حق العبد ہے یا حق الق اللہ ہے بھائی اس پر بہینہ سن سکتا ہے یعنی جس میں قاضی دوسرے پر کوئی چیز کیا کر سکے دوسرے پر لازم کر سکے اور وہ یا تو صرف حق اللہ میں ہوگا یا حق العبد میں ہوگا سمجھ میں آیا تو یہ کیا کر کہتے ہیں قاضی صاحب یہ تو بڑا فاسق آدمی ہے بڑا فاضر آدمی ہے بڑا گناہگار آدمی ہے نہیں بھائی اس پر بیانان یہ سن سکتا کیونکہ اس کی وجہ سے نہ اللہ آتا ہے اور نہ آتا ہے ولادی علم یاد <خُبِهِ> رکھیے ابھی تک آپ نے یہ پڑھا کہ گواہ کے لیے گوا... کی گوا... کی گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع پر موجود ہو اس نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہو سمجھنا اگر سننے والی چیز تھی تو اس نے خود سنا ہو اگر دیکھنے والی چیز تھی تو اس نے خود دیکھا ہو پھر کیا کر سکتا ہے گواہی دے سکتا ہے لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر گواہ اگرچہ موقع پر موجود نہیں اس نے سنا نہیں اس نے دیکھا نہیں پھر بھی وہ کیا کر سکتا ہے گواہی دے سکتا ہے ان میں سے چند कर کو ذکر کر رہے ہیں بھائی جیسے مولا نا موت ہے موت بھائی اب جیسے پہلے انہوں نے نصب ذکر کیا نصب ہے بھائی کیا ہے نصب بھئی اب ایک لڑکا ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ زید کا بیٹا ہے بھائی کیا ہے زید کا بیٹا, بیٹا, بیٹا ہے, ہے. اب بھائی زید نے جب کہا یہ میرا بیٹا ہے اس وقت تو میں موجود نہیں تھا بھائی لیکن میں نے فکا قابل اعتماد آدمیوں سے سنا ہے وہ کیا بتلاتے ہیں اس کو زید کا بیٹا بتلاتے ہیں تو تین قابل اعتماد آدمیوں کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اگر مجھے ضرورت پیش آئے تو میں بھی قاضی کے پاس جا کر گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ لڑکا کیا ہے زید کا بیٹا ہے سمجھ میں آئی بات بھائی اسی طرح موت ہے بھائی زید سے مرتے وقت میں حاضر نہیں تھا لیکن مجھے لوگوں سے میں نے سنا لوگ بتا رہے ہیں زید مر گیا ہے اور میں نے دو دو قابل اعتماد آدمیوں سے یا ایک مرد اور دو قابل اعتماد عورتوں سے سن لیا کہ انہوں نے کہا زید مر گیا ہے تو اب میرے لیے جائز ہے کہ میں اس مسئلے اگر ضرورت کسی وقت پیش آئی تو میں قاضی کے پاس جا کر گواہی دے سکتا ہوں کہ قاضی صاحب زید کیا ہے مر چکا ہے اب دیکھو میں وہاں موجود نہیں تھا اس کی موت کی وقت اس کا میں نے معائنہ مشاہدہ نہیں کیا اس کی موت کا لیکن میں پھر بھی کیا کر سکتا ہوں صرف سننے پر ہی گواہی دے سکتا ہوں اسی طرح نکاح ہے بھائی بھائی میں نے آدمیوں سے سنا ہے سکھا لوگوں سے سنا کہ زید کا زینب کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے بھائی میں خود نکاح میں موجود نہیں تھا لیکن قابل دو قابل اعتماد مردوں سے یا ایک قابل اعتماد مرد اور دو قابل اعتماد عورتوں سے میں نے سن لیا کہ زید کا ذہنت سے نکاح ہو چکا ہے تو اب میرے لیے جائز ہے کہ میں صرف اس سننے کی بنا پر کیا کروں قاضی کے پاس جا کر کسی مسئلے میں گواہی دینی پڑے تو میں گواہی دے سکتا ہوں صورت سمجھ میں آگئی گئے بھائی جی اور دوبت کے بارے میں بھائی بھائی زید اور زینب کا نکاح ہوا ہے زینب کی یعنی رخصتی ہو گئی زینب اور زید میں صحبت ہو چکی ہے یعنی خلوت ہو چکی ہے بھائی اب میں اس موقع پر تو موجود ہے نہیں زینب کی جب رخصتی ہوئی اسے زید کے پاس بھیج دیا گیا اور سمجھ میں آیا اور ان میں خلوت ہوئی لیکن پھر بھی لوگوں سے میں نے سنا لوگوں سے سکھا لوگوں سے کہ زینب کی رخصتی ہو چکی ہے کی تو اب اس مسئلے کے اندر مجھے گواہی دینا پڑے تو میں کیا کر سکتا ہوں گواہی دے سکتا ہوں اسی طرح ولایت قاضی ہے بھائی گورنر نے زید کو فلاں شہر کا قاضی بنا دیا کیا کیا گورنر نے بنایا کس کو بنایا زید کو بنایا میں وہاں حاضر تو نہیں تھا لیکن میں نے فکا لوگوں سے سن لیا کہ گورنر نے زید کو فلا شہر کا قاضی مقرر کر دیا ہے تو اب مجھے کسی وقت گواہی دینے کی ضرورت پڑی اس سلسلے میں کہ زید کو قاضی مقرر کیا گیا ہے تو میں اس پر کیا کر سکتا ہوں بیہنا اس پر گواہی دے سکتا ہوں وجہ یہ مانا کہ یہ وہ امور ہیں جن میں عموماً خواص ہی موجود ہوتے ہیں ہر ایک یہاں پر موجود نہیں ہوتا مثلاً یہ نصب کا اقرار وغیرہ کرتا ہے یا موت کا کوئی مشاہدہ کر رہا ہے نکاح ہے یا ولاحیت قاضی وغیرہ یہاں پر سارے لوگ موجود نہیں ہوتے صرف خواص موجود ہوتے ہیں ان کے کوئی خاص متعلقین وغیرہ تو اب اگر یہاں پر گواہی پن مشاہدے کی ہم شرط لگا دیں تو مشاہدہ تو اکا دکئی کسی نے کیا ہوگا پھر تو بڑا حرک لازم آئے گا بڑی بات مشکل ہو جائے گی لہذا اس قسم کے مسائل کے اندر صرف شادہی دے کسی چیز کی ایسی کسی کسی ایسی چیز کی لنگ جو آئین ہو جس سے اس نے مشاہدہ نہیں کیا لن نسبل موتا مگر نصر کی اور موت کی و نکاح بت دو پھول اور نکاح کا نکاح کے بارے میں اور صحبت کے بارے میں یعنی رخصتی ہو چکی ہے خلوت ہو چکی ہے وہ ولایت القاضی اور قاضی کی ولایت کے بارے میں کہ فلاں کو گورنر نے کیا کیا ہے قاضی فلاں جگہ کا مقرر کیا ہے پین نہ شادہ بہادی ہے اس لیے کہ اس شخص کے لیے گنجائش ہے کہ وہ گواہی دے ان چیزوں کی اضاف برہ دیا جب خبر دی ہے اسے ان چیزوں کی من ایسے شخص نے یس خوبی جس پر وہ کیا کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے اعتماد کرتا ہے معلوم ہوا کہ جو چیزیں قابل رویت ہیں وہاں دیکھنا ضروری جو قابل سیما ہیں وہاں سیما ضروری لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جہاں رویت کے بغیر صرف عام لوگوں سے سن کر بھی انسان کیا کر سکتا ہے گواہی دے سکتا ہے بشرطے کہ کی انسان کیا کرے دو قابل اعتماد مردوں سے یا ایک قابل اعتماد مرد اور دو قابل اعتماد عورتوں سے سن لے وہ شہادت شہادت عزت الفیق الحق اللہ کو تو بھی بھائی شہادت علی شہادت آپ نے پڑھا بھائی کہ ایک شخص ایک مسئلے کے اندر گواہ ہے لیکن اس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہو گیا کہ وہ قاضی کی مجلس میں نہیں آ سکتا تو وہ اپنی گواہی پر کسی دوسرے کو گواہ بنا دے بھائی اس کو کیا کہتے تھے شہادت علی شہادت بھائی سمجھ میں آیا شہادت علی شہادت اور یاد رکھیے شہادت عالیہ شہادت کا یہ مان نہیں کہ ایک گواہ نے دوسرے کو گواہ بنا دیا بس اب یہ جا کر گواہی دیں آگے یہ بھی آگے گواہ کسی اور کو بنا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں مثلا یہ بھی راتوں رات شدید بیمار ہو گئے بھائی اب یہ بھی حاضر نہیں ہو سکتے تو یہ آگے اپنی گواہی پر کیا کر دیں تو اپنی گواہی پر دو گواہ بنا دیں وہ بھی بیمار ہو گئے مالانا تو وہ آگے پھر اپنی گواہی پر دو گواہ بنا دیں سورج سمجھ میں آ لیکن ہر گواہ اپنی گواہی پر دو آدمیوں کو گواہ بنائے گا بھائی دو آدمیوں کو تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا بھائی جب تک ہزر ہے ٹھیک ہے بھائی جس جس کو ہزر پیش آتا جائے وہ گواہی پر گواہ بنا سکتا ہے تو یاد رکھیے یہ شہادت اعلی شہادت کن مسائل میں جائز ہے کن مسائل میں جائز میں کہتے ہیں یہ ہر حق میں جائز ہے ہر وہ حق جو کسی شوبے کی وجہ سے ساخت نہ ہوتا ہو معلوم ہوا حدود اور قصاص کے مسئلے کے اندر شہادت پر شہادت جائز نہیں ہے بتائیے کہ حد اور خصاص خدنا سے بھی کیا ہو جایا کرتے ہیں ساخت ہو جایا کرتے ہیں تو گواہی پر گواہی آئی تو پہلے گواہ نے پتہ نہیں کیا لفظ کہے تھے یہ دوسرے گواہ نہیں ہی اسی کے لفظ کہہ رہے ہیں یا تھوڑا بہت رد و بدل ہو گیا لفظوں کے اندر بھائی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا بھائی لفظ بدلے جاتے ہیں بھائی وہ سوچ وہ سمجھتا ہے شاید میں بہائی ہی وہی لفظ ذکر کر رہا ہوں جو پہلے گواہ نے ذکر کیے تھے حالانکہ اس نے تو یہ لفظ ذکر نہیں کیے تھے یا مانا گواہی پر گواہی ایک واسطہ بیچ میں آ گیا تو جھوٹ کا استعمال بھی آ گیا کچھ جتنے واسطے بڑھتے جائیں گے جھوٹ کے استعمالات بھی بڑھتے جائیں گے اور حدود اور قساب تو ادنا شبے سے بھی ثاقب ہو جاتے ہیں لہٰذا وہاں ان دونوں مسلوں کے اندر شہادت عالیہ شہادت جائز نہیں تو کہتے ہیں وہ شہادت والا شہادت جاہدت حقین اور گواہی پر گواہی جائز ہے ہر ایسے حق میں لا یس کتبی جو شبے کی وجہ سے تاخت نہیں ہوتا غلط حدود اور قبول نہیں کی جائے گی شہادت پر شہادت حدود اور قاسط کے مسئلے میں وہ شہادت شاہدینی اعلیٰ شہادت شاہدین صورت مسئلہ ہے بھائی بھائی یاد एक ایک مسئلہ ہے اس के کے मसलन मुझे مجھے دو گواہوں کی ضرورت ہے بھائی के کے پاس साबित ثابت ہوگا جب کتنے گواہ گواہی دیں دو گواہ اتفاق کی بات ہے یہ دو گواہ آج ہی حج پر جا رہے ہیں تو ان میں سے ہر ایک اپنی گواہی پر آگے دو آدمیوں کو گواہ بنا دے گا ہر ایک کیا کرے گا دو, دو, آدمیوں, دو آدمیوں کو گواہ بنا دے گا تو مسل زید اور امر یہ دو میرے گواہ ہیں یہ دونوں جا رہے ہیں ہج پر تو زید بھی دو گواہ بنا دے گا امر بھی کتنے گواہ بنا دے گا دو, دو, دو گواہ یہ جا کر خاصی کے پاس گواہی دیں گے سمجھ میں آیا پھر وہ اگلے چار بیمار ہو جاتے ہیں بھائی وہ بھی نہیں آ سکے سارے بیمار ہو گئے تو ان میں سے ہر ایک کیا کرے گا آگے اپنی گواہی پر دو گواہوں کو گواہ بنا دے گا سورج سمجھ میں آگے اب دیکھیے زید اور عمر میرے گواہ ہیں زید اور عمر حج پر جا رہے ہیں زید نے بکر اور خالد کو اپنی گواہی پر گواہ بنا دیا زید نے کس کو بنایا بکر اور خالد کو گواہ بنایا عمر نے بھی اسی بکر اور خالد کو اپنی گواہی پر گواہ بنا لیا تو کیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہمارے نزدیک درست ہے ہمارے نزدیک کیا ہے ایک گواہ کے جو شہادت پر شہادت دے رہے ہیں وہ دوسرے گواہ کی شہادت پر بھی شہادت دے سکتے تو یاد رکھیے یہ جو زید اور عمر میرے معاملے کے گواہ ہیں انہوں نے آگے دو اور گواہ بنائے یہ ہوئے جو زید اور آمر ہیں یہ ہوئے شاہد اصل ان کو کیا کہتے ہیں شاہد اصل اور آگے جن دو کو انہوں نے گواہ بنایا وہ کہلاتے ہیں شاہد فرا کیا کہلاتے ہیں فرا. فرا تو شاہد اصل کتنے تھے میرے پاس اس مسئلے میں دو, دو. شاہد فرا بھی کتنے ہو گئے کیونکہ زید نے بھی انہیں دو کو اپنی گواہی پر گواہ بنایا ہے اور عمر نے بھی انہیں دو کو اپنی گواہی پر تو دیکھو دو گواہوں کی طرف سے دو آدمی کیا کر سکتے ہیں گواہی پر جبکہ امام شافر ہماتے نہیں ایک کے گواہی پر جو دو گواہ بنے وہ دوسرے کی گواہی پر گواہ نہیں بن سکتے وہ گواہی نہیں دے سکتے وہ دو الگ ہونے چاہیے یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں شہادت شاہدین شہادت شاہدین اور جائز ہے دو گواہوں کی گواہی دو گواہوں کی گواہی پر شہود اصل کتنے تھے میرے دو شہود پرا بھی کتنے ہیں دو ہیں کیونکہ وہی دو زید پر کی گواہی پر بھی گواہ ہیں اور امر کی گواہی پر بھی گواہ ہیں تو یہ مانا ہے تو یہ مانا نہیں ہے اس کا کہ جائز ہے دو گواہوں کی گواہی پر دو گواہوں کی گواہی یعنی جیب نے بھی ایک کو گواہ بنا دیا عمر نے بھی ایک کو گواہ بنا دیا یہ مانا نہیں ہے اس کا بھائی خود صاحب خدوری آگے بتلا رہے ہیں ولاق بل شہادت واحدین اعلی شہادت واحدین گواہی قبول نہیں کی جائے گی بھائی کسی ایک, ایک گواہ کی اعلی شہادت واحدین ایک گواہ کی گواہی پر سمجھ میں ایک چاہیے زید نے اپنا ایک گواہ بنا دیا عمر نے بھی اپنا ایک گواہ بنا دیا یہ درست نہیں ہے کس طرح گواہ بنائیں گے زید اور عمر تو حج پر جا رہے ہیں وہ کیسے گواہ بنائیں گے بھائی اپنے طریقہ بھی بتلا رہے ہیں صاحب کہتے ہیں اشاد کا معنی ہے گواہ بنانا شہید کا معنی گواہی دینا یا گواہ ہونا اور اشہد یوشید اشاد بابل افعال کا معنی ہے گواہ بنانا وسیطی فصول اور گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل اصل کہے گا سے. یوں کہے گا یوں وہ کدھر جا رہا ہے حج پر اور شاہد فرع کون ہے دونوں بکر اور خالد ان سے زید کہتا ہے شہد اعلی شہادتی تو گواہ ہو جا مطلب ایک کو بنا رہا ہے ایک وقت میں پھر دوسرے کو بنائے گا شہد شہادتی تو گواہ ہو جا میری گواہی پر انی اشہد کہ میں گواہی دیتا ہوں اتنے فلاں جو ہے بھائی اس نے اقرار کیا تھا میرے پاس اتنے مال کا میرے پاس اتنے مال کا اقرار کیا تھا مثلا فلا آدمی کے لیے عَلَى نَفْسِهِ اور مجھے اس نے گواہ بنایا تھا اپنی نفس پر زید کیا کہہ رہا ہے توجہ ہے ادھر بھائی زید کیا کر رہا ہے شاہد اصل ہے وہ کیا بنا رہا ہے شاہد فرم اس کو کیا کہتا ہے کس طرح کہنا ہے شروع میں کہتا ہے اس کو اشادآلہ شہادتی تو میری گواہی پر تو گواہی پر گواہ بنانا ضروری ہے ویسے ایک بات سنا رہا پھر تو یہ گواہی نہیں دے سکتا وہ بلکہ کیا کرے باقاعدہ اپنی گواہی پر اسے گواہ بنائے گا اور کہے گا ڈش کہ حد اعلیٰ شہادتی تم گواہ رہنا میری گواہی پر انی میں گواہی دیتا ہوں اب گواہی اپنے ذکر کرے گا بھائی جس پر دوسرے نے پھر گواہ بننا ہے हूं حد میں گواہی دیتا ہوں ان فلان اپنا فلان فلاں اتنے فلاں मेरे पास اتنے माल का क्या किया था اقرار किया था وہ عَلَى دانی اور اس نے مجھے اپنے نق پر گواہ بنایا تھا میں وہاں موجود تھا اور اس نے مجھے گواہ بنایا تھا اس بات پر وَإِن الم يَقُلْ أَشْهَدَنِي عَلَى اعلیٰ جَازَ صاحب قدوری فرما رہے ہیں اگر وہ یہ نہ کہے کہ اس نے مجھے اپنے نق پر گواہ بنایا تھا پھر بھی جائز ہے پھر بھی کیا ہے بھائی یہ اس وقت کہے گا نا ایک آدمی نے اس گواہ اصل کے سامنے کیا کہا تھا کسی کے لیے اقرار کیا تھا تو اگر اقرار کرتے ہوئے کہا تھا تم اس پر گواہ رہنا پھر تو یہ کہے اچھا دنی اس نے مجھے اپنے اوپر کیا تھا گواہ بھی اس نے خود مجھے کہا تھا تم اس بات پر گواہ رہنا اس تمہیں اگر اس نے گواہ نہیں بنایا پھر تو یہ کہنا ہی درست نہیں ہے بھائی پھر نہ کہے بھائی سمجھ میں آیا تو اگر اس نے گواہ بنایا تھا تو بے شک چائے ذکر کر دے اور اگر اس نے گواہ نہیں بنایا تھا لیکن بارہ یہ موجود تو تھا اقرار کے وقت یہ گواہی تو دے سکتا ہے اس کی لہذا صرف یہ کہے کہہ کے حفلا نے میرے سامنے چیز کا کیا کیا تھا اقرار کیا تھا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تم میری گواہی پر کیا کرنا گواہی دینا میری گواہی پر گواہ رہنا تو اسی لیے کہا وَاِلَّم عَلَى نفسی اور اگر یہ نہ کہا کہ فلاں نے اپنے نفس پر گواہ بنایا تھا جازت و بھی جائز ہے وہ اقول شاہد الفرحد <الْعَدَى> اچھا بھائی یہ گواہی پر گواہ تو بنا دیے گواہی اب یہ قاضی کے پاس جا کر یہ گواہی پر گواہی کیسے دیں گے بھائی وہ بھی بتلا رہے ہیں طریقہ تو کہتے ہیں وہ اقول شاہد الفر ادائی اور شاہد فرا کہے گا ادائیگی کے وقت یعنی جب گواہی ادا کر رہا ہے یوں کہے گا اشدو میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ گواہی دینے میں ضروری ہے آپ نے پڑھا تھا اشدو کا لفظ ذکر کرے گا گواہ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں ان فلاندہ کہ فلاں نے فلاں کے پاس اقرار کیا تھا وہ جو شاہد اصل ہے اس کے پاس کیا کیا تھا مولا نے <سلام> اتنے مال کا اقرار کیا تھا وقال علی اور پھر اس شاہد اصل نے مجھ سے کہا تھا اشہد اشحد کہ شہادت گواہ تم گواہ رہنا میری اش شہادت اس پر جو شہادت ہے اس پر تم کیا کرنا <سلام> گواہ رہنا اش حد بزال تو میں اس کی گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی اب کیا کرتا ہوں گواہی دیتا ہوں صورت سمجھ میں آ گئی تو طریقہ بھی بتلا دیا بھائی تو یہ بعض علماء نے بڑی تفصیل بیان بھائی مختلف تفاصیل بیان کرتے ہیں بعض علماء نے تو لکھا کہ شاہد فرع پانچ دفعہ ذکر کرے گا شہادت کو کتنی دفعہ دیکھو ذرا یقول شاہد الفرع عند الادائی شاہد فرا ادا کے وقت یوں گا؟ شہادت کا لفظ راش حد ایک آگے کیا آیا وقال علی اشحد کتنے ہو گئے دو اللہ شہادتی کتنے ہو گئے تین فانا اشہد کتنے ہو گئے چار بعضوں نے ذکر کیا پانچ دفعہ شہادت کا لفظ اس کے کلام میں آنا چاہیے بعضوں نے کہا آٹھ دفعہ اس کے لفظ کلام میں شہادت کا لفظ آنا چاہیے پورا تفسیر سے کلام ذکر کیا ہے انہوں نے سمجھ میں صاحب قدوری نے ذکر کر دیا کہ چار دفعہ ذکر کر دے یہ بھی کافی بعض علماء نے لکھا تین دفعہ ذکر کر دے وہ بھی کافی ہے پورت سمجھ میں آ فراہد اچھا یہ بتلا رہے کرے شاہد فرع بنا سکتا ہے ایک آدمی کہتا ہے فاضر کے پاس میں مصروف ہوں بھائی میں اپنی گواہی پر کسی اور کو گواہ بنا دیتا ہوں تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے یعنی کہتے ہیں بھائی اگر کوئی بڑا عزر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر عزر نہیں ہو تو پھر اسے خود حاضر ہونا پڑے گا تو ایسا عذر ہے وہ حاضر نہیں ہو سکتا پھر تو ٹھیک ہے اسے خود کیا کرنا پڑے گا حاضر ہونا پڑے گا بڑے عذر کیا کیا عذر ہو سکتے ہیں جن پر گواہی پر گواہی پھر، گواہی پر گواہ بنا سکتا ہے دیکھیے خود ذکر کر رہے ہیں ولا تو بلو شہادت شہود الفرعی شہود جو ہیں ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی اللہ تحود الفجی مگر یہ کہ شہود اصل مر جائیں اب تو وہ تو مر چکے ہیں ان کو گواہ بنا دیا تھا اب وہ مر چکے ہیں تو اب ان کی گواہی قبول کی جائے گی او یغیب مسیرت سلاثن فسائدہ یا وہ غائب ہے مولانا تین دن کی مسافت یا اس سے زیادہ پر یعنی اتنی دور رہتے ہیں تو اب وہ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں کہ تین دن کا سفر طے کر کے آئیں اور پھر گواہی دیں وہ کیا کر سکتے ہیں اپنی گواہی پر کسی اور کو گواہ بنا سکتے ہیں او یم رضو یا وہ بیمار ہوئے مہاراجن ایسا ایسی بیماری لاستی کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے اس بیماری کے ساتھ حاضر ہونے کی مجلس حاکم میں حاکم کی مجلس میں حاضر ہونے کی وہ استطاعت نہیں رکھتے اس بیماری کے ساتھ تو اب بھی یہ عذر ہے وہ اپنی گواہی پر کسی اور کو گواہ بنا سکتے ہیں شہود الفر بھائی آپ جانتے ہیں کسی کی گواہی جو ہے قبول صاحبین فرماتے تھے کہ امام قاضی کے لیے ضروری ہے کہ گواہوں کا پتہ کروائے گواہ عادل بھی ہیں یا عادل نہیں اس کے بغیر گواہی قبول نہ کرے تو اب بھائی شہود اصل قاضی کے پاس جو ہے وہ ہے شہود فرا اور جو دوسرے تھے وہ کیا ہے شہود اصل تو یہ شہود فرا اپنی طرف سے گواہی دے رہے ہیں یا شہود اصل کی طرف سے گواہی دے رہے ہیں شہود اصل کی طرف سے گواہی دے رہے ہیں تو شہود اصل کا عادل ہونا بھی ضروری ہے اب قاضی خط لکھ کر پتا کروائے گا یہ کس قسم کے لوگ تھے عادل تھے یا عادل نہیں تھے بھئی یہ جو شہود فرا ہیں یہی کہہ دیتے ہیں قاضی کے سامنے کہ قاضی صاحب جس نے ہمیں گواہ بنایا وہ بڑا قابل اعتماد آدمی ہے نیک آدمی ہے انہوں نے اس کو عادل قرار دے دیا تو کیا ان کو اس کو عادل قرار دینا کافی ہے اب قاضی کو تحقیق کی ضرورت نہیں کہتے ہیں ہاں بھائی اگر گواہ کیا کر دیتے ہیں اس کو قابل اعتماد قرار دے دیتے ہیں تو یہ تعدیر کافی ہے صحیح ہے صورت سمجھ میں آ گئی کہتے جازا شہود اصل کو شہود الفرعی کس نے عادل قرار دیا شہود فرا نے تو یہ بھی جائز ہے و ان سکو جازا اچھا قاضی یہ تو گواہ فرا آئے بھائی شاہد فرا آئے کاضی نے کہا اچھا تم کس کی طرف سے گواہی دینے آئے ہو وہ کہتے ہیں بھائی مسن زید کی طرف سے گواہی دینے آیا وہ شاہد اصل ہے قاضی پہلے یہ تو تم دونوں بتاؤ وہ عادل آدمی بھی ہے یا عادل نہیں ہے بھائی یہ خاموش رہے کچھ بھی نہیں بتایا تو کیا اب بھی ان کی گواہی صحیح ہوگی کی گواہی قبول کی جائے گی یا نہیں کہتے ہیں ہاں اب بھی ان کی گواہی قبول کی جائے گی بھئی یہ تو اپنے گواہ اصل کو عادل بتلائیں نہیں رہے خاموش رہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہو سکتا ہے ان کو علم نہ ہو ان کے ذمہ گواہی پہنچانا ہے عدالت آ... کا کے بارے میں جاننا ضروری نہیں تو پھر کیا کیا جائے کہتے ہیں قاضی خود غور و فکر کرے تحقیق کروائے پتہ کروائے کہ وہ زیر کس قسم کا آدمی ہے گواہ اصل ہے تو شاہد فرا تو ہیں ہی عادل شاہد اصل کی پھر بھی کیا کروا لے تحقیق کروا لے تو یہ مانا نہیں شاہد فراہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں کریں گے کہ عادل. ان کے بارے میں تو پتہ کرنا ہی کرنا ہے یہ تو گواہی دے رہے ہیں قاضی کے پاس وہ جو شاہد اصل جس کی طرف سے گواہی دے رہے اس کی بھی تعدیل ضروری ہے تو کہتے ہیں وہ انسا کا تو ان اور اگر یہ گواہ فراہ خاموش رہے ان اصل اصل سے تو اور حالت کے بارے بارے یعنی شہاد لم سخ بل شہادی بھائی قاضی نے تحقیق کروائی پتہ کروا رہا ہے ابھی شہود فرا نے گواہی دی ہے یا گواہی نہیں دی اس سے پہلے ہی شہود اصل کو بات پہنچی انہوں نے کہا قاضی صاحب ہم نے تو کسی کو گواہ بنایا ہی نہیں اس مسئلے میں ہم نے تو ان یہ جو شہود فرا ہیں ان کو ہم نے شہود فرا بنایا ہی اپنی گواہی پر ہم نے ان کو گواہ بنایا نہیں انکار کر دیا یا کہتے ہیں ہم خود اس موقع پر موجود نہیں تھے تو ان کو کہاں سے شہود فرا بناتے ہیں انکار یعنی ہی کسی بھی انداز میں انہوں نے کیا کر دیا انکار کر دیا کہ ان کو ہم نے اپنی گواہی پر گواہ نہیں بنایا تو اب شہود فرا کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کی کیونکہ وہ تو کس کی طرف سے گواہی دے رہے ہیں شہود اصل کی طرف سے اور شہود اصل نے ان انکار کر دیا یہ مانا ہے وہ ان کارا شہود شہادت اور اگر انکار کر دیے شہود اصل نے شہادت کا یعنی گواہ گواہی کا یعنی گواہ بنانے کا لم سقبر شہادت و شہود تو قبول نہیں کی جائے گی شہود فرا کی گواہی ابونی فتح اللہ تعالی شاہدور اچھا بھائی ایک شخص نے جھوٹی گواہی دی قاضی کے پاس کیا, کیا؟ بھائی شہود فرا نے گواہی دی اور ادھر شہود اصل کہتے ہیں ہم نے تو ان کو گواہ بنایا ہی نہیں ہے تو یہ تو جھوٹی گواہی تھی اب یہ جھوٹے گواہوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا یاد رکھیں امام اعظم ابو حنیفہ فرحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ فتوا نہیں دیتا بھائی کہ جھوٹے گواہ کی پٹائی کی جائے اور اسے جیل میں ڈالا جائے بلکہ ہم تو کیا کریں گے جھوٹے گواہ کی مشہوری کروائیں گے اور اس پر اسے سزا نہیں دیں گے بس اس کی مشہوری کروا دیں گے سمجھ میں آیا بھائی بھائی جس بازار میں رہتا ہے بازار میں جہاں اس کام جہاں یہ کام کرتا ہے دکان وغیرہ ہے جس علاقے میں رہتا ہے وہاں پر بھئی کہتے ہیں لے جائیں گے اس کو اور سارے لوگوں کو جمع کر کے وہاں مشہوری کروائیں گے لانا کروائیں گے کہ اے یہ جھوٹا گواہ ہے یہ جھوٹی گواہیاں دیتا ہے خبردار تم اس سے بچتے رہنا دور رہنا اس سے سمجھ میں آیا یہ جھوٹی گواہی دیتا ہے تو وہاں مشہوری کروا دی جائے گی بس فاضی شورخ کہتے ہیں اس طرح کیا کرتے تھے بھائی وہ پٹائی وغیرہ نہیں کرتے تھے گواہی دینے والے کی سزا نہیں دیتے تھے بس صرف مشہوری کروا دیتے تھے اس سارے علاقے میں جہاں کا وہ رہنے والا ہوتا تھا بھائی قاضی شورہ مولانا بہت بڑے قاضی گزرے ہیں یہ فیصلے کرنے میں کمال کی ذہانت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی مشکل سے مشکل مسئلے ہوتے تھے چٹکیوں بجاتے اس کو حل کر لیتے تھے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ قاضی تھے وہ تے امام صاحب امام صاحب کیا فرماتے ہیں ہم ہاں اسے سزا وغیرہ نہیں دیں گے صرف کیا کروا دیں گے اس کی مشہوری کروا دیں گے تو کہتے ہیں وقالا ابو حنیفہ رحمہه اللہ تعالی فی شاہد الذور امام اعظ ابو حنیفہ رحمہ اللہ شاہد الذور کے بارے میں فرماتے ہیں شاہد الذور جھوٹی گواہی دینے والا شاہد جھوٹی گواہی دینے والے کے بارے میں فرماتے ہیں او شہرہ ہو فیسوق میں اس کی شہرت کرواؤں گا بازار میں ولا اعذره اور اسے تاذیر نہیں لگاؤں گا سزا وغیرہ نہیں دوں وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں قال وقالا رحمهم الله تعالی نوجعو ضرب ونحبسوه تکلیف دینا صاحب اللہ فرماتے ہیں صاحب فرماتے نہیں اس کو اس کی پٹائی بھی کی جائے گی تاجیر لگائی جائے گی بھائی اور اس کو قید میں بھی ڈالا جائے گا سمجھ میں آئے کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے گواہ کو اسی طرح چالیس کوڑے لگوائے تھے اس نے جھوٹی گواہی دی تھی اور اس کا منہ کالا کروایا تھا تو کہتے ہیں معلوم ہوا سزا دی جا سکتی ہے تو اس کو سزا دی جائے گی بھائی بابر رجوع یعنی شہادتی یہ باب ہے شہادت سے رجوع کے بارے میں اذا ادا قبل شہد وان شہادتی شہادت جب رجوع کر لیا گواہوں نے اپنی گواہی سے قبل بھی ہا قبل اس پر فیصلہ ہونے کے اس گواہی پر فیصلہ ہونے سے پہلے ہی ثقافت شہادت ہوں تو ان کی شہادت ثاقط ہو گئی ولا زمانہ علیہم اور ان پر زمان بھی نہیں ہے بھائی دو آدمیوں نے ایک مسئلے میں گواہی دی ابھی قاضی نے فیصلہ نہیں کیا کہ انہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا چاہے اسی دن ابھی فیصلہ ہو رہا ہے یا دو چار دن بعد قاضی نے کہا میں فیصلہ کروں گا اس سلسلے میں تو اب فیصلہ ہونے سے پہلے کیا کر دیا انہوں نے رجوع کر لیا تو یہ کیا ان پر فیصلے سے پہلے رجوع کیا ہے کہتے ہیں اب ان پر زمان نہیں کسی قسم کا کوئی زمان نہیں کیونکہ ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو زمان نہیں فن خا کا اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا ان کی گواہی کی وجہ سے سوم مارا پھر انہوں نے کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا لیا رجوع لم حکموں تو فیصلے کو منسوخ نہیں کیا جائے گا بھائی قاضی نے ایک دفعہ فیصلہ کر دیا انہوں نے گواہی دی قاضی نے فیصلہ کر دیا اب پھر جا کر یہ ہی کہتے ہیں قاضی صاحب ہم اپنی گواہی سے رجوع کرتے ہم نے جھوٹ بولا تھا یہ بات ایسی نہیں ہے تو کیا ان کے رجوع کرنے کی وجہ سے اب قاضی کے فیصلے کو منسوخ کر دیا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی اب کئی دفعہ قاضی کا فیصلہ آ چکا ہے اب وہ منسوخ نہیں ہوگا کیونکہ قاضی نے تو شرعی دلیل پر فیصلہ کیا ہے شریعت نے حکم دیا ہے جب دو آدمی قابل اعتماد آ کر گواہی دے دیں تو ان پر اب قاضی پر ضروری ہے کہ وہ کیا کر دے فیصلہ کر دے تو قاضی نے تو حجت شرعیہ پر فیصلہ کر دیا ہے اب اس کو وہ منسوخ نہیں کر سکتا ایک دفعہ نافذ ہو گیا تو لم یستقل حکم, حکم کو فسخ نہیں کیا جائے گا وہ جب آلے اچھا بھائی حکم کو فسخ نہیں کرتے تو اب ایک شخص کا تو نقصان ہو چکا ان کی گواہی کی وجہ سے کہتے ہیں اب زمان آئے گا کیا ہوگا جتنا اس کا نقصان کیا اتنا زمان دینا پڑے گا مثلا دو گواہ آئے تھے انہوں نے کہا زید نے دعویٰ کیا کہ عمر نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے دو گواہوں نے آ کر گواہی دے دی قاضی نے عمر کے خلاف فیصلہ کر دیا کہ زید کو فوراً کتنے پیسے ادا کرو ایک لاکھ روپیہ ادا کرو اب قاضی کے فیصلے کے بعد وہ دو گواہوں نے رجوع کر لیا لیکن فیصلہ تو ہو چکا عمر کو تو ایک لاکھ روپیہ دینے ہی پڑیں گے بھائی کیا کرنا پڑیں گے دینے پڑیں گے تو عمر کا ایک لاکھ کا نقصان ہو گیا لہذا اب وہ ان کو زمان کے طور پر دینا پڑے گا جب عمر زید کے حوالے کر دے گا ایک لاکھ تو ان سے جا کر اپنا ایک لاکھ وصول کر لے گا سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ وجب علیہ اطلف و جب علیہ ہندمان عما اور واجب ہوگا ان پر زمان اس چیز کا جس کو انہوں نے طلب کیا ہے بے اپنی گواہی کی وجہ سے ولا رجو اللہ بحرت الحاکم اور رجوع کرنا صحیح نہیں ہے مگر حاکم کی موجودگی میں یاد رکھیے رجوع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قاضی کی مجلس کے اندر جا کر وہ قاضی کے سامنے رجوع کرتے ہیں کہ قاضی صاحب ہم نے اس مسئلے میں جھوٹ بولا تھا جھوٹی گواہی دی تھی ہم اپنی گواہی سے رجوع کرتے ہیں سمجھ میں آئی بات بھائی کہیں اور رجوع کرتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے قاضی کی مجلس میں جا کر رجوع کریں وہ شاہدہ نے بھی مالن فحق عمل تھا کہ جب گواہی دی تو گواہوں نے بھی مال کسی مال پر جیسے ابھی میں نے ذکر کر دی زید لیے عمر پر کتنی کی گواہی دی دی؟ دے دی ایک لاکھ الحاکم ہاکم تو حاکم نے فیصلہ کر دیا اس مال پر سوم مارا جا پھر دونوں نے کیا کر دیا دونوں گواہوں نے رجوع کر لیا زمینہ تو وہ دونوں کیا ہوں گے زمین ہوں گے کس چیز کے المالا مال کے کس کے لیے مشخلے ہی جس کے خلاف انہوں نے گواہی لی تھی بھائی اگر دو میں سے ایک نے رجوع کر لیا گواہ دو تھے دونوں کی گواہی کی وجہ سے امر کا کتنا نقصان ہوا ہے ایک لاکھ ایک نے رجوع کیا ہے تو ایک پر کتنا زمان آ جائے گا پچاس ہزار تو کہتے ہیں وہ ان راجا آدھا دونوں میں سے ایک نے رجوع کر لیا نصف تو وہ نصف کا زمین ہوگا ضابطہ یاد رکھیے والا نام اچھا چلیے آگے آ جائے گا ضابطہ آگے وہ ان شاہد بل مالی اگر گواہی دی مال پر تین آدمیوں نے فراجا آدم تین میں سے ایک نے کیا کر لیا رجوع کر لیا فلا زمان ہی تو اس پر کوئی زمان نہیں ہے قاضی کے فیصلے کے بعد رجوع کر رہے تین گواہ تھے ایک نے رجوع کر لیا اس پر زمان نہیں کیوں نہیں زمان بھائی اس نے تو زہد کا نقصان کیا ہے عمر کا نقصان کیا ہے کہتے ہیں بھائی گواہی ابھی بھی پوری ہے گواہ کتنے چاہیے تھے کم از کم دو جو جو گو گواہ ابھی بھی پورے ہیں ہمارا نا تو یاد رکھنا ضابطہ یہ ہے مولانا نیچے لکھا ہوا ہے فلاں کے نیچے لکھا ہے اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ بقیہ کہ اعتبار ان کا ہے جو باقی ہیں لالمن راجا ان کا کوئی اعتبار نہیں جنہوں نے رجوع کر لیا ہے بھئی ہمارے نزدیک کس کا اعتبار کیا جائے گا جو باقی ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا اور جنہوں نے رجوع کر لیا ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جب بھی کوئی رجوع کر لیں تو اس وقت صرف یہ دیکھو کہ باقی کتنے رہ گئے شہادت کا نصاب باقی ہے یا شہادت کا نصاب باقی نہیں ہے بھائی صرف یہ دیکھ لو اب دیکھو تین نے گواہی دی تھی ایک نے رجوع کر لیا تو کوئی فرق پڑا <سؤال> नहीं, شہادت کا نصاب تو ابھی بھی پورا ہے اس مسئلے میں دو گواہ چاہیے تھے ہمیں اور وہ دو ابھی بھی موجود ہیں انہوں نے رجوع نہیں کیا تو اس پر اب آپ بھی فتوے دیتے جلے جائیں مالانا مسئلے مجھے بتلاتے جائیں بھائی ایک مسئلے کے اندر بھائی نو آدمیوں نے گواہی دی ایک نے رجوع کر لیا کوئی زمان آئے گا نہیں اچھا ساتھ نے رجوع کر لیا ان پر کوئی زمان آئے گا مجھے نہیں مجھے کیونکہ ابھی بھی دو گواہ باقی ہیں ماں بقیہ کو دیکھو ماں بقیہ دو ہیں نصاب شہادت پورا ہے اب ان دو میں سے ایک اور نے رجوع کر لیا کہتے ہیں اب زمان آئے گا لیکن کتنا نصاب شہادت ابھی بھی باقی ہے نیسب نصف ابھی بھی شہادت باقی ہے نصف ختم بھی کم ہوا ہے تو وہ نصف زمان اب سارے رجوع کرنے والوں پر آ جائے گا کس پر آ جائے گا تو یہ جو آٹھ آدمی ہیں اب ان کو نصف زمان دینا پڑے گا جتنا نقصان ہوا ہے صورت سمجھ میں آ گئی اچھا تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھیے دی رجوع کر لیا ان میں سے ایک نے فلا زمان آ تو اس پر کوئی زمان نہیں ہے وہ ان رجحا آخر اور اگر دوسرے نے بھی رجوع کر لیا تین تھے نا ایک پہلے رجوع کر چکا ہے ایک نے اور رجوع کر لیا زمین راجیانی تو دونوں رجوع کرنے والے ضامین ہوں گے نسفل مالی کتنے مال کے نصف کیونکہ نصاب شہادت ابھی بھی باقی ہے ایک گواہ ہے بھائی وہ شاہیدان اب آپ مجھے بتائیے مسئلہ بھائی ایک مسئلے میں ایک مرد اور دو عورتوں نے گواہی دی ایک عورت نے رجوع کر لیا بعد میں فیصلے کے بعد بھائی کتنا زمانہ آئے گا اس پر دیکھیے دو عورتیں کس کے برابر ہیں ایک مرگ معلوم ہوا دو عورتیں نصف نصاب ہیں ایک مرگ نصف نصاب ہے تو دو عورتیں نصف ہیں پھر اس نصف کا بھی نصف نے رجوع کیا ہے یعنی دو میں سے ایک نے رجوع کیا تو نصف کا نصف کتنا ہوتا ہے چوتھا حصہ تو اس ایک عورت سے کتنا زمان آئے گا چوتھا حصہ زمان آئے گا تو کہتے ہیں وہ شاہ شاہ جلو امراط ایک مرد اور دو او عورتوں نے ایک عورت نے ان میں سے رجوع کر لیا زمینت رب الحقی تو زمین ہوگی رقا حق, حق کے چوتھے حصے کا و ان رجاطا اور اگر ان دونوں نے رجوع کر لیا نصف حقی تو یہ دو دونوں زامین ہوں گے نصف حقی کیونکہ نصف نصاب شہادت ابھی بھی باقی ہے صورت یہ بھئی ادھر دیکھو ایک ایک مسئلے کے اندر ایک مرد نے اور دس عورتوں نے گواہی دی بھائی اب ان میں سے آٹھ عورتوں نے رجوع کر لیا کتنا زمان آئے گا ان پر کوئی زبان نہیں آئے گا شاباش کیوں نہیں آئے گا کیونکہ ایک مرد اور دو عورتیں ابھی بھی باقی ہیں نصاب شہادت پورا ہے بھائی بہینا پوری ہے اچھا ایک اور عورت نے بھی رجوع کر لیا آپ کیا کریں گے کتنا حصہ نصاب شہادت کا باقی ہے چار میں سے تین حصے ابھی بھی باقی ہیں ایک حصہ صرف کیا ہے لہذا کتنا زمان چوتھا حصہ اور کس پر ہے نو عورتوں پر جن نو کی نو جنہوں نے رجوع کیا ہے اچھا ایک اور عورت نے بھی رجوع کر لیا اب کتنا زمان آئے گا ابھی ایک مرد ابھی بھی باقی ہے نصف شہادت کا نصاب ابھی بھی باقی ہے تو نصف ان ساری عورتوں پر زمان آ جائے گا اس مرد نے بھی رجوع کر لیا اب کیا کریں گے یاد رکھیے اب امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہر دو عورتیں مرد کے ساتھ ہوں تو وہ ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں گواہی میں مرد کے ساتھ دو عورتیں ملیں تو وہ کس کے قائم مقام ہے مرد, مرد, مرد, مرد کے قائم مقام ہے ایک مرد عورتیں گواہی دے تو اسی طرح جیسے دو مرد گواہی دیں تو دو عورتیں ایک مرد کے ساتھ کس کے برابر ہیں ایک مرد تو دس عورتیں کتنے مردوں کے برابر ہوئی پانچ مردوں کے اور ایک وہ مرد خود بھی ہے تو کل کتنے گویا ہو گئے <تصفح> چھ مرد ہوئے تو چھ مردوں پر ابساروں پر پورا زمان آ جائے گا کیونکہ نصاب شہادت کچھ بھی نہیں باقی رہا تو ان پر پورا زمان آئے گا تو گویا کل حق کے چھے حصے کر دو مرد پہ کتنا آیا ایک پر چھٹا حصہ اور باقی پانچ حصے کس پر آ جائیں گے وہ <تصفح> دس عورتوں پر جو پانچ مردوں کے برابر ہم نے شمار کی تھی سورج سمجھ میں آ گئی تو پانچ عورتوں پر دس عورتوں پر چھ میں سے پانچ حصے زمان اور مرد پر چھٹا حصہ زمان سورت سمجھ میں آ گئے دیکھیے بھائی وہ ان شہید اراض لو تین اگر گواہی دی ایک مرد نے اور دس عورتوں نے فرض آج سامان ہونی سواتین منہنہ پس رجوع کر لیا ان میں سے آٹھ عورتوں نے فلا زمان علیہنہ تو ان پر کوئی زمان نہیں ہے کیونکہ نصاب شہادت ابھی بھی پورا ہے فَإِن فا رَجَعَتْ اُخْرَا پس اگر رجوع کر لیا ایک اور نے بھی قَانَ عَلَ النِّسْوَتِ رُبْعُ الْحَقِ تو ان عورتوں پر چوتھائی حق ہوگا فَإِن فا رَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاؤُ اگر رجوع کر لیا مرد اور عورتوں نے یعنی سب نے رجوع کر لیا فعل الرجل الحقی تو مرد پر کتنا آئے گا حق کا چھٹا حصہ والن اسداد اسداسن اور عورتوں پر پانچ سدوس آئیں گے خم ستو اسداسل حقی حق چھ میں سے پانچ حصے آئیں گے نزدیک صاحب فرماتے صاحب فرماتے ہیں مر پہ بھی نصف زمان آئے گا اور وہ دس کی دس عورتوں پر ملا کر نصف زمان آ جائے گا ایک لاکھ کا نقصان کیا ان دونوں نے انہوں نے مل کر تو پچاس ہزار مرد کو دینا پڑیں گے اور پچاس ہزار ان دس عورتوں کو دینا پڑیں گے بھائی یہ کیوں یہ کیا وجہ ہے کہتے ہیں اس لیے کہ اکیلی عورت کا کوئی اعتبار نہیں اکیلی دس عورتیں ہوں بیس ہوں تیس ہوں ان کی گواہی پر فیصلہ نہیں بلکہ ساتھ ایک مرد کا ہونا ضروری تو مرد تو ہوا نسف نصاب اور باقی چاہے دس عورتیں چاہے بیس ہوں وہ بھی نسل نصاب بنتی ہیں اکیلے تو ان کا کوئی اعتبار ہی تو عورتیں جتنی بھی زیادہ ہو جائیں کہتے ہیں وہ ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں تو ساتھ ایک مرد کا ہونا ضروری تو جب وہ ایک مرد کے قائم مقام ہے تو ان پر زمان بھی کتنا آئے گا نصف آئے گا کیونکہ وہ نصف نصاب ہیں تو کہتے ہیں وہ کالا صاحب فرماتے ہیں رج نصف مرد پر نصف زمان ہے والن نصف تن نصف اور ان تمام عورتوں پر بھی نصف زمان ہے ان شاید یہ ایک مرد ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے اور دو گواہ بھی اس بات پر پیش کر دیتا ہے کیا کرتا ہے دو گواہ بھی اس بات پر پیش کر دیتا ہے تو بعد میں ان دو گواہوں نے رجوع کر لیا قاضی کے فیصلے کے بعد بھائی تو ان پر کتنا زمان آئے گا کہتے ہیں دیکھو ان گواہوں نے نکاح پر گواہی دی تو ماہر के کے ساتھ پر گواہی دی ہوگی کہ نکاح کتنے پر ہوا تھا ماہر مسل پر نہیں ماہر مثل جتنی مقدار پہ مسن دے دیتے ہیں گواہی چاہے ماہر مثل کے اوپر دیں چاہے ماہر مثل جتنی مقدار مسن ایک عورت ہے اس جیسی عورت کا مہر عموماً کتنا بنتا ہے ایک لاکھ انہوں نے بھی نکاح پر گواہی دی اور کتنے مہر بتلایا ایک لاکھ ہی بتلایا بلکہ یہاں دیکھو کل چھ صورتیں بنیں گی دعویٰ یا نکاح کا مرد کی طرف سے ہوگا یا نکاح کا دعوی کس کی طرف سے ہوگا عورت کی طرف سے اگر مرد کی طرف سے گواہ آئے ہیں تو پھر وہ مہر یا تو مہر مثل کے برابر بتلائیں گے یا زیادہ بتلائیں گے یا کم بتلائیں گے کتنی صورتیں ہو گئیں تین عورت کی طرف سے بھی اگر دعویٰ ہو اور گواہی دیں تو پھر وہ گواہی دیں گے مہر مسل کے برابر یا اس سے زیادہ پر یا اس سے کم پر تو یہاں بھی تین سورتیں تو کل کتنی صورتیں ہو گئیں چھ صورتیں چھ سورتیں یاد رکھیے آپ اگر ان گواہوں میں یہ گواہ رجوع کر لیتے ہیں تو ان پر صرف چھ میں سے ایک صورت میں زمان آئے گا باقی کسی صورت میں زمان نہیں کون سی سورت میں زمان آئے گا کہتے ہیں وہ صورت جب دعویٰ کیا ہو عورت نے کس نے دعوی کیا عورت نے دعوی کیا اور گواہوں نے گواہی دی ہے اور مہر مثل سے زیادہ مہر بتلایا ہے مہر مصل سے اس جیسی عورت کا مہر مثل تو مہر مہر مثل کتنا بنتا ہے ایک لاکھ اور انہوں نے بتایا تھا ڈیڑھ لاکھ صورت سمجھ میں آ باقی کسی صورت میں زمان نہیں کسی صورت میں اب ذرا تفصیل سے ہم چھ کی چھ صورتیں کر لیتے ہیں صورتیں بنا لیتے ہیں دیکھنا بھائی پہلی صورت ہم بناتے ہیں مرد کی طرف سے اور مرد کی طرف سے دعوی کرنے والا کون ہے مرد ایک آدمی نے زید نے دعویٰ کر دیا مثن ہند پر کہ ہند کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے اور اس پر دو گواہ بھی پیش کر دیے اور ان دو گواہوں نے کتنے پر گواہی دے دی جیسی عورت کا ماہر ہوتا بھی ایک لاکھ بنتا ہے اور انہوں نے بھی ایک لاکھ پر ہی گواہی دے دی چناچہ نے فیصلہ کر دیا को کو के کے ساتھ بھیج دیا گیا وہ سی بیوی ہو گئی سمجھ میں آیا اس طرح نکاح ہو گیا بھائی تو اب بھائی आप بعد میں گواہوں نے رجوع کر لیا تو بھائی ان کی گواہی کی وجہ سے हिंद को کو को क्या کیا گیا تھا जैद کے ساتھ بیوی بنا کر بھیج دیا گیا تو اب اس کے اندر کو اپنے آپ کو زید کے حوالے کرنا پڑا لیکن اس کا اسے ملا یا نہیں ملا بھائی ماہر مثل کے برابر اسے پیسے مل گئے یا نہیں مل گئے بھائی تو یہاں پر ایک چیز تلب ہوئی لیکن اس کا ایوز اسے مل گیا اور جب چیز کا ایوز مل جائے تو گویا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں تو جب اس ہند کو اس کا پورا مہر مثل مل چکا تو ایوز مل گیا اور جب ایوز مل جائے تو ایوز پورا پورا ایوز ملا ہے تو گویا کوئی نقصان سرے سے ہوا ہی نہیں سورت سمجھ میں آ دوسری سورت گواہوں نے کیا کیا گواہی دی تھی کہ یہ ہیند کیا ہے زید کی بیوی ہے اور ماہر مسل نہیں مہر مسل نے مہر زیادہ بتلایا اس جیسی عورت کا مہر ہوتا ہے ایک لاکھ لیکن انہوں نے مہر کتنا بتایا ڈیڑھ لاکھ بتلایا تو اس صورت میں بھائی زید کو ہند مل گئی لیکن اس کو دینے ایک لاکھ کے بجائے کتنے دینے پڑے ڈیڑھ لاکھ دینے پڑے تو زید کا نقصان ہوا لیکن اس صورت میں وہ رجوع کر لیں تو ان پر زمان نہیں کیونکہ یہاں پر بھی زید کو عبض مل رہا ہے اس کے مہر کا اس کے پیسے ویسے نہیں جا رہے بلکہ عبض مل رہا ہے اور گواہ ہمیں اگر زیادہ کی گواہی دی ہے عبد زیادہ دینا پڑا اسے کہتے ہیں بھائی گواہ یہ خود ہی تو لے کر آیا تھا, معلوم یہ راضی تھا اتنا دینے پر. تو اس لہٰذا گواہوں پر عیبز جب مل جائے تو گویا کوئی نقصان سرے سے ہوا ہی نہیں تیسری صورت بھائی کہ گواہوں نے مہر مصر سے کم پر گواہی دی اس جیسی عورت کا مہر ہوتا ہے ایک لاکھ گواہوں نے کہا پچاس ہزار مہر طے ہوا تھا آپ دیکھو مانا نا ہند کا نقصان ہوا بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا ہند کو پورا عوض ملا نہیں اسے تو کتنا عوض ملا نصف ملا تو نصف تو اس کا نقصان ہوا لیکن کہتے ہیں اس صورت میں زمان نہیں آئے گا زمان بھائی کیوں زمان نہیں آئے گا ان کی کہتے ہیں وجہ یہ کہ ہند کے منافع فوت ہوئے ہیں اور منافع کے فوت ہو جانے پر ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی بھئی ایک آدمی دوسرے کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے ایک مہینہ اس نے رہتا ہے پھر ایک مہینے کے بعد بھئی اسے نکال دیتے ہیں تو کیا اس سے ایک مہینے کے پیسے لیں گے کہتے ہیں نہیں بھئی اس نے صرف کیا ضائع کیے ہیں منافع ضائع کیے ہیں اور منافع کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جس میں بقا ہو ہر ہر لمحے منافع کیا آ رہے ہیں نئے منافے آ رہے ہیں پرانے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جس میں بقا ہو ایک چیز میں بکا ہی ٹھہرتی نہیں ہے تو قیمت ہم کہاں سے لگائیں ایک لمحہ آ رہی ہے اگلے لمحے ختم ایک لمحہ نفا آ رہا ہے اگلے لمحے وہ نفع کیا ہو رہا ہے ختم تو منافع کی قیمت آتی ہے صرف اس, اس وقت جب عقد کیا جائے اور جب عقد نہ ہو تو ان منافع کی کوئی قیمت نہیں تو انہوں نے مکان پر قبضہ کیا تو کوئی عقد کیا عقد کر لیتے تو ان منافع کی قیمت پھر ہم مان لیتے لیکن عقد ہی نہیں ہوا اور جب عقد نہیں ہوا تو پھر ویسے منافع کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ قیمت اس چیز کی ہوتی ہے جس میں کیا ہے بقا ہے ہے مثلا یہ کتاب کتاب کتاب میں آپ کو ہوں اپنے پاس رکھیں آج بھی کتاب ہے. کل بھی کتاب ہے ہفتے بعد بھی ہے مہینے بعد بھی ہے سال بھی آتی ہے اسی طرح باقی رہے گی لیکن منافع تو اس طرح نہیں ہے دن گزرتے جا رہے ہیں مکان کے منافع کیا ہو رہے ہیں ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ ان کو جمع نہیں کر سکتے تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی مولانا عورت کے صرف منافع کیا ہوئے ہیں ہلاک ہوئے ہیں اور منافع کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی لہٰذا یہاں پر ان گواہوں پر زمان بھی نہیں آئے گا جب منافع ہلاک ہو جائیں تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی تو لہذا مر کی طرف سے گواہی دی ہو تو چاہے ماہر نکل کے برابر پر گواہی دی ہو زیادہ پر دی ہو یا کم پر دی ہو کسی صورت میں زمان نہیں زمان نہیں مر کی طرف سے جب زیادہ پر گواہی دی مر مسلس جیسے عورت کا کتنا بنتا ہے ایک لاکھ اور انہوں نے کتنے پر گواہی دی ہے ڈیڑھ لاکھ تو ہند ہند ان سے زمان نہیں لے سکتی اس لیے کہ ہند جو ہے اس کے منافع گئے لیکن منافع پر رز مل گیا یا نہیں مل گیا مل گیا اور رس تو بڑھ کر ملا ایس تو تھا ایک لاکھ اسے تو ڈیڑھ لاکھ مل گئے تو اولا یہاں زمان نہیں آئے گا ان پر دوسری صورت دعویٰ کرنے والی ہے عورت اور پھر اس صورت گواہوں نے گواہی جی ہوگی یا مہرِ مثل کے برابر پر یا کم پر یا زیادہ پر آپ دیکھیے گواہوں نے گواہی جی کہ زید کا اس عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے مثلا ایک لاکھ مہر بنتا ہے ایک لاکھ ہی انہوں نے ذکر کر دیا تو زید کو ایک لاکھ روپیہ دینا پڑا تو اب بعد میں گواہوں نے رجوع کر لیا تو اس گواہوں پر کوئی زمان نہیں بھائی زمان کیوں نہیں زید کا ایک لاکھ روپیہ گیا ہے کہتے ہیں بھائی زید کا ایک لاکھ گیا ہے ریوت کے طور پر اسے بیوی بی بھی تو مل گئی تو لہذا یہاں پر بھی جب ریوت مل جائے تو گویا کوئی نقصان ہوا ہی ایک لاکھ گیا ہے تو گویا ایک لاکھ والی ہی بیوی بی اسے مل گئے کوئی نقصان نہیں سمجھ میں اور اگر گواہوں نے کم پر گواہی دی اس جیسی عورت کا ماہر مچھل ہے ایک لاکھ انہوں نے دعوی ہند نہیں کیا ہے اور کتنا ماہر ذکر کیا پچاس ہزار تو اب زید کو پچاس ہزار دینے پڑے ہندو اس کی بیوی ہو گئی لیکن بعد میں گواہوں نے کیا کر لیا رجوع کر لیا کہتے ہیں اب زمان آئے گا گواہوں پر کہتے ہیں اب تو بطریقہ اولا نہیں آئے گا بھائی اسے ایک لاکھ والی بیوی کتنے میں مل گئی پچاس ہزار اسے تو زیادہ عوض مل گیا بلکہ سورج سمجھ میں آ گئے تیسری صورت گواہوں نے سے زائد پر کیا کیے تھی گواہی دی تھی مثلاً عورت کا مہر بنتا ہے ایک لاکھ انہوں نے کتنے پر گواہی دے دی دیڑھ لاکھ پر گواہی دے دی تو زید کو ڈیڑھ لاکھ روپیہ دینا پڑا بعد میں ان گواہوں نے رجوع کر لیا تو آپ کہتے ہیں اب ان پر زمان آئے گا کیوں زمان آئے گا؟ اس لیے کہ کا نقصان ہوا ہے زید کو ڈیڑھ لاکھ روپیہ دینا پڑا ہاں اسے ایک لاکھ والی بیوی تو مل گئی تو ایک لاکھ تو ایک لاکھ کے بدلے ہوئے اور پچاس ہزار اس کا ویسے ضائع ہوا تو وہ پچاس ہزار کا سامان ان گواہوں سے لے لی لیا جائے گا سورج سمجھ میں آ گئی تو یہی بات کرنے لگے وہ شاہدا نی علم الا ضرر کے لیے آتا ہے علم راط عورت پر عورت کے خلاف وہ ان شہید شاہدانی علم راط من بن نکاحی اگر گواہی دی دو گواہوں نے کسی عورت کے خلاف نکاح پر بھی مقداری ماہر مس لا اس عورت کے ماہر مثل کی مقدار پر او اکثر اسے زیادہ پر تم مرا جگہ پھر دونوں نے کیا کر لیا رجوع کر لیا فلاں زمانہ علیہ حما تو ان دونوں پر زمان نہیں کیونکہ اگر مہرِ مثل کی مقدار پر گواہی دیا تو عورت کو اس کا پورا عوض مل گیا اور زیادہ پر دی ہے تو اس کو سے بڑھ کر مال مل گیا وَإِن شَهِدَا شہیدا بھی اقلام ماہر مسلی اور اگر انہوں نے ماہر مثل سے کم پر گواہی دی ہے تم پھر رجوع کی کر لیا لم یزمان نقصان تو وہ دونوں نقصان کے ضامین نہیں نہیں ہوں گے اس لیے کہ عورت کے کیا کیے ہیں صرف منافے ہیں اور منافع جب ہلاک ہو جائیں تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی اور اسی طرح ہے یعنی دونوں زامن ہی ہوں گے ایزا شہیدا ظلماری محرم اسلیہ اور اخلا جب انہوں نے گواہی دی کسی آدمی کے خلاف کسی عورت کے نکاح پر بھی ماہر ماہر مثل کی مقدار پر اور اقلا یا اس سے کام پر تو اس صورت میں زمان نہیں آئے گا بھائی مہر مثل پر دی ہے گواہی تو بھائی آدمی کو ایک لاکھ دینا پڑا تو بدلے میں اسے ایک لاکھ والی بیوی بھی بی بی مل گئی اور اگر اسے اس کام پر گواہی دی ہے تو پھر آدمی کو لاکھ والے بیوی ملی اور اسے کم پیسے دینے پڑے تو اور اس کا نقصان فائدہ ہی ہوا وہی شہادہ اکثر ماہر مثلی اور اگر ان کو گواہی انہوں نے گواہی بھی ماہر مثر سے زیادہ پر سم مرا جا پھر دونوں نے کیا کر دیا رجوع کر دیا زمین زیادہ تھا تو وہ دونوں اس زائد رقم زائد کے کیا ہوں گے زمین ہوں گے کیونکہ وہ زائد بغیر عیبت کے چلا گیا کو ڈیڑھ لاکھ دینا پڑا بھائی لاکھ تو لاکھ اس, اس کا بغیر اوب کے چلا گیا یہی سورت ہے مولانا مثلا زید نے دو گواہ قاضی کے پاس پیش کر دیے کہ قاضی صاحب یہ سائیکل یہ موٹر سائیکل میں نے اس سے بیس ہزار میں خریدی ہے یہ دو گواہ ہیں ان دو گواہوں نے گواہی دے دی بیس ہزار پر وہ موٹر سائیکل مثلاً تھی بھی بیس ہزار کی بعد میں ان گواہوں نے رجوع کر لیا تو کیا آمر کا کوئی نقصان ہوا نہیں اگر اسے بیس ہزار کی موٹر سائیکل دینا پڑی تھی تو بدلے میں اسے پورے بیس ہزار مل بھی گئے صورت سمجھ میں آ گئے اور اگر اس سے قیمت سے کم کا دعویٰ کیا زید کہتا ہے کہ میں نے حمر سے اس کی موٹر سائیکل خریدی ہے تیس ہزار کی کتنے کی تیس ہزار کی اور اس پر اس نے گواہ بھی پیش کر دیے اور موٹر سائیکل ہے بیس ہزار کی بعد میں گواہوں نے رجوع کر لیا تو عمر کا کوئی نقصان ہوا نہیں اس کے تو بلکہ فائدہ ہوا ہے بیس ہزار کی موٹر سائیکل اگر ہاتھ سے گئی ہے تو اسے بیس ہزار روپے بدلے کے طور پر مل گئے ہاں اگر نقصان ہو تو پھر اس صورت میں زمان آئے گا مثلا زید نے دعویٰ کر دیا کہ عمر نے یہ موٹر سائیکل مجھے دس ہزار میں بیچی ہے بھئی یہ موٹر سائیکل تو بیس ہزار کی ہے آپ نے فیصلہ کر دیا اس نے موٹر سائیکل حوالے کر دی اس نے دس ہزار روپیہ دے دیا بعد میں گواہوں نے رجوع کر دیا کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی تو اس صورت کے اندر اب ان پر زمان آئے گا اس لیے کہ آمر کا نقصان ہوا آمر کی بیس ہزار موٹر سائیکل گئی تو بدلے میں صرف کتنا ایوز ملا دس ہزار تو کتنا نقصان ہوا دس ہزار کا اس کے وہ ضامن ہوں گے وہ انہیں دینا پڑے گا وَإن بی اور اگر دو گواہوں نے گواہی دی بی پر بی شے بی بی کسی چیز کی بی پر کی القیمتی کتنے پر گواہی دی مسل قیمت پر یعنی اس چیز کی قیمت بھی اتنی ہے اور اکثر یا اسے زیادہ پر تم مہاراجہ آپ دونوں نے رجوع کر لیا لمب یز تو یہ دونوں جامن نہیں ہوں گے بھائی کیوں نہیں زامین ہوں گے تو اگر انہوں نے وہی نچلے قیمت پر گواہی دی ہے تو ٹھیک ہے آمر کے ہاتھ سے موٹر سائیکل تو نکلی بیس ہزار والی لیکن بدلے کے طور پر اسے پورے بیس ہزار مل گئے کوئی نقصان نہیں اب اکثر اور یا زیادہ پر گواہی دی تھی انہوں نے موٹر سائیکل بیس ہزار کی نکلی ہے تو مل کتنا گیا آمر کو بیس ہزار لہذا کوئی نقصان نہیں اس لیے کہا لم یزمانہ ضامین نہیں ہوں گے وہی کان اب یا من مین اور اگر انہوں نے گواہی دی تھی سے کام پر زمین نقصانات وہ دونوں زمین ہوں گے نقصان کے یعنی بیس ہزار کی انہوں نے دس ہزار پر گواہی دی تھی تو دس ہزار نقصان ہوا عمر کا بیس ہزار کی موٹر سائیکل گئی اور بدلے میں کتنا ملا دس ہزار تو نقصان کتنا ہوا دس ہزار ان گواہوں کی گواہی کی وجہ سے لہذا ان کو اب وہ دس ہزار زمان دینا پڑے گا یہ صرف وہ سورج کتاب میں ذکر کی ہے جب دعویٰ کرنے والا کون ہے مشترین اگر بائیں دعویٰ کرتا ہے پھر بھی یہی صورت ہوگی پھر بھی یہی صورت ہوگی مثلا عمر نے زید پر دعویٰ کر دیا عمر کہتا ہے قاضی صاحب یہ زید نے مجھ سے میری موٹر سائیکل بیس ہزار میں خریدی ہے کتنے میں بیس ہزار تو فیصلہ ہو گیا بعد میں گواہوں نے رجوع کر لیا تو کیا زید کا کوئی نقصان ہوا کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں کیونکہ اگرچہ اس کے ہاتھ بیس ہزار روپے گئے لیکن بدلے کے طور پر اسے بیس ہزار والی موٹر سائیکل مل گئے اگر کم پر گواہی دی مثلاً گواہوں نے آ... عمر نے کہا زید نے مجھ سے موٹر سائیکل دس ہزار نے خریدی ہے اور گواہوں نے گواہی دے دی تو اس صورت میں بھی زمان نہیں اس لیے کہ زیر کے اگر دس ہزار روپئے گئے ہیں تو بدلے میں اسے بیس ہزار والی موٹر سائیکل مل گئی تو اس کا یہاں ہر کسی یہاں تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے تیسری صورت اگر اسے زیادہ دینے پڑے قیمت سے پھر زمان آئے گا مثلاً عمر کہتا ہے قاضی صاحب اس نے موٹر سائیکل مجھے تیس ہزار میں خریدی ہے اور حال یہ ہے کہ موٹر سائیکل تو بیس ہزار والی ہے تو آپ مولانا بعد میں گواہ رجوع کر لیتے ہیں تو انہیں وہ دس ہزار روپیہ جو زائد دینا پڑا تھا زید کو اس کا زمان بھرنا پڑے گا کیونکہ آپ زید کو بیس ہزار والی موٹر سائیکل ملی ہے تو اسے تیس ہزار دینا پڑا تو بیس ہزار تو موٹر سائیکل کے مقابلے میں ہوا وہ تو کیوں سمجھیں گے نقصان ہی نہیں ہوا اور دس ہزار اس کا بلا ہی چلا گیا وہ دس ہزار کا اس سے کیا کر لیا جائے گا گواہوں سے قبل دوہوری بہاتر جہاں زمین مہری بھائی زید کا ادھر سنو بھائی زید کا ایک عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا نکاح کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی کہ وہ عورت نے دعویٰ کر دیا کہ زید نے مجھے طلاق دے دی ہے اور دو گواہ وہ لے کر آ گئی اور گواہوں نے گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ زید نے اس عورت کو کیا کیا ہے طلاق دے دی ہے تو اب اس صورت کے اندر مولانا زید کو آپ نے پڑھا ہے بھائی کہ اگر خامن رخص سے پہلے صحبت سے پہلے کیا کرے طلاق دے تو کتنا مہر دینا پڑتا ہے نش مہر تو زید کو نشچ مہر دینا پڑ گیا بعد میں ان گواہوں نے رجوع کر لیا کہ ہم نے تو جھوٹی گواہی دی تھی تو ان پر زمان کتنا آ جائے گا نشچے مہر ہی ان پر زمان آ جائے گا کیونکہ ان کی وجہ سے زید کا کتنا نقصان ہوا نشچ مہر اسے دینا پڑا تھا بھائی تو وہ ان گواہوں سے لے کر زید کو دے دیا جائے گا یہ مانا ہے کہتے ہیں وہ ان شہیدہ اگر دو گواہوں نے گواہی دی الا رجلین الس آدمی کے خلاف کہ نہ ہو تل ہو کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے قبل پولی بیاہا اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے تم مرا جہاں پھر دونوں نے رجوع کر لیا زمینہ نس وال تو دونوں گواہ نس سے کے ضامن ہوں گے وہ ان کان ابادت دو پھول لمب اور اگر انہوں نے گواہی دی تھی طلاق پر دخول کے بعد صحبت کے بعد لمب یزمانہ تو دونوں گواہ ضامین نہیں بھائی اس عورت کی رخصتی ہو چکی ہے زید کے پاس رہتی ہے اس کی بیوی ہے پھر اس عورت نے کیا کیا دعویٰ کر دیے کہ زید نے مجھے طلاق دے دی ہے اور دو گواہ پیش کر دیے اور قاضی نے فیصلہ کر دیا اب زید کو پورا مہر دینا پڑا عورت کو بعد میں ان گواہوں نے گواہی سے رجوع کر لیا تو کیا اب گواہوں پر کوئی زمان آئے گا کہتے ہیں نی کہ گواہوں پر کوئی زمان نہیں بھائی کیوں زمان نہیں ہے زید کو پورا مہر دینا پڑا ان کی وجہ سے کہتے ہیں وہی وہ مہر تو زید پر پہلے ہی ہو چکا تھا جب اس نے صحبت کی تھی جب خامن بی, بی سے صحبت کر لے تو مہر کیا ہو جاتا ہے اس پر پختہ ہو جاتا ہے اسے دینا ہی پڑتا ہے ہر حال میں تو وہ تو پہلے ہی صحبت کی وجہ سے پختہ ہو چکا ہے لہذا اس کا زمان گواہوں پر نہیں اس پر عشکال ہوتا ہے کہ بھائی پھر تو پچھلے مسئلے میں بھی گواہوں پر زمان نہیں آنا چاہیے جہاں آپ نے نسو ماہر کا زمان ذکر کیا تھا دیکھو جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لے رختی سے پہلے اس کو طلاق دے دے صحبت سے پہلے اسے طلاق دے دے تو نسویں ماہر دینا پڑتا ہے تو پچھلے مسئلے میں بھی گواہوں نے گواہی دے دی تھی اور صحبت سے پہلے طلاق پر گواہی تھی اور وہاں تو خامت کو نسچے مہر دینا ہی پڑتا ہے تو گواہوں کی وجہ سے کچھ نقصان ہوا کہتے ہیں نقصان ہی نہیں ہوا تو پھر وہاں کیوں پر زمان آیا کہتے ہیں فرق ہے بھائی وہ نس مہر خاون پر آتا ہے لیکن اس کے ٹلنے کا بھی خطرہ ہے وہ ختم ہو اس کے ختم ہونے کا بھی خطرہ ہے کہ خامن کے سر سے ختم ہو جائے جبکہ یہ عورت جس کے ساتھ خامن صحبت کر چکا ہے اس کو ہر حال میں اب مہر دینا ہی دینا ہے اور وہ جو نصف مہر ہے وہ بعض اوقات وہ ختم بھی ہو جاتا ہے خامن کو ادائی نہیں کرنا پڑتا کیسے کیسے مثلا جدائی کا سبب عورت بن گئی जुदाई کس کی طرف سے गई گئی عورت کی طرف سے آ گئی مثلاً عورت مرتد ہو گئی مرتد ہوئی تو نکاح خود بخود ٹوٹ گیا ابھی سحبت بھی نہیں ہوئی صرف نکاح ہوا تھا عورت مرتد ہو گئی تو نکاح کیا ہوا ٹوٹ گیا اور اس نکاح کے ٹوٹنے کا سبب کون بنی ہے عورت بنی ہے لہٰذا اب اس सूरत میں فقاہ کے آرام فرماتے ہیں کہ कि پر पर مہر بھی نہیں آئے گا یہ مسئلہ آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں بھئی. تو یہ مانا ہے وہ انکان آباد دو پھول ہی لمب اور دخول کے بعد اگر یعنی صحبت کے بعد انہوں نے طلاق پر گواہی دی تھی پھر بعد میں رجوع کر لیا لم یازمانہ تو دونوں گواہ ضامین نہیں ہوں گے وہ ان شہیدہ وہ ان شہیدہ اگر دو گواہوں نے گواہ مثلا غلام تھا غلام اس نے دعویٰ کیا کہ زید جو میرا آقا ہے اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے اور اس پر اس نے دو گواہ پیش کر دیے گواہوں نے گواہی بھی دے دی قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ غلام آزاد ہے جو بھئی میں ان گواہوں نے رجوع کر لیا قاضی صاحب ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی زید نے تو اس کو آزاد نہیں کیا کہتے ہیں بھائی وہ غلام قاضی فیصلہ کر چکا ہے غلام آزاد ہی رہے گا لیکن ان کی گواہی کی وجہ سے زید کے ہاتھ سے وہ غلام نکل گیا تو اب ان پر ان, پر ان پر ان گواہوں پر زمان کے طور پر اس کی قیمت آ گی وہ ان کو دینا پڑے گی یہ مانا ہے وہ ان شہیدا اور تو ان دو گواہوں نے یہ گواہی دی کہ کہ اس نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے سمرا جا پھر دونوں نے گواہوں نے رجوع کر لیا تو دونوں کیا ہوں گے اس کی قیمت کے ضامین ہوں گے وہ ان شہیدا جیسا صورت یہ بھائی ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے اس نے کیا کیا میرے بیٹے کو قتل کیا ہے آپ قاضی کے پاس گواہ بھی لے آیا دو, گوا دو گواہ بھائی دو گواہوں نے گواہی دے دی کہ اس شخص نے واقع اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے قاضی نے حکم دیا کہ اس کو بھی قصاص میں قتل کر دو چنانچہ اس شخص کو قصاص میں قتل کر دیا گیا بعد میں ان دونوں گواہوں نے رجوع کر دیا کہ قاضی صاحب ہم نے جھوٹ بولا تھا جھوٹی گواہی دی تھی اب کیا, کیا جائے گا بھئی ان کی وجہ سے ایک آدمی کی جان چلی گئی ہے بھائی کس خاص میں اس کو قتل کروا دیا گیا تو ان گواہوں کو بھی کیا کس میں قتل کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے امام شافر اللہ فرماتے ہیں ان گواہوں کو بھی کس خاص میں قتل کروا دیا جائے گا ان کی وجہ سے ایک آدمی کی جان گئی ہے تو ان کو بھی کیا کروا دیں گے قتل کروا دیں گے ہمارے نزدیک نہیں بھائی ان کو دیت دینا پڑے گی کیا کرنا پڑے گی دیت دینا ہمارے نزدیک کا قتل نہیں کروائیں گے شخص نے خود قتل کیا ہو کیا, کیا ہو خود کسی نے قتل کیا ہو اور ان گواہوں نے خود کوئی قتل کیا ہے انہوں نے تو صرف گواہی دی ہے اس سلسلے میں سمجھ میں آیا تو یہ صرف ان سے قصاص نہیں البتہ دیت دینا پڑے گی کہ ان کی وجہ سے جان باہرحال ہوسی گئی ہے بھئی یہ سبب بنے ہیں تو کہتے ہیں وہ ان شہیدات قصاص ہیں اور اگر گواہی دی دو گواہن قصاص پر سم مرجع بعد القتل پھر انہوں نے رجوع کر دیا قتل کے بعد یعنی جب اس شخص کو قصاص میں کیا کر دیا گیا قتل کر دیا گیا نے رجوع کر دیا زمینت دیا تھا تو دونوں زامین ہوں گے دیت کے وَلَا يُقْتَصْ مِنْهُمَا نہیں لیا جائے گا ان دونوں سے فرعی زمین شہید شہد الفرعی اعلی شہادت سورت یہ بھائی شہادت على شہادت کی بات پھر آ گئی حج پر جا رہا تھا وہ ایک مسئلے میں گواہ تھا اس نے اپنی گواہی پر آگے گواہ بنا دیے بھائی ان گواہوں نے قاضی کے پاس جا کر اس مسئلے میں گواہی دی اور قاضی نے فیصلہ کر دیا بعد میں یہ گواہ ہے فرا انہوں نے رجوع کر لیا تو کیا ان پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہاں ان پر زمان آئے گا کیونکہ قاضی کا فیصلہ ان کی گواہی پر مبنی تھا شہود اصل نے تو قاضی کے پاس جا کر گواہی نہیں دی قاضی کے پاس جا کر تو کس نے گواہی دی ہے شہود فرا نے رجوع پر لہٰذا تو کہتے ہیں جب رجوع کر لیں شہود فرا تو وہ زامین ہوں, ہوں گے اور اگر رجوع کر لیں شہود اصل رجوع کر لیا فرہ نے رجوع نہیں کیا زمان نہیں کہتے ہیں کس طرح رجوع کیا ہے اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو گواہ نہیں بنایا یہ شہود فرہ کو ہم نے گواہ نہیں بنایا تو پھر اس صورت میں ان پر زمان نہیں کیونکہ اب ان کا کوئی قصور نہیں یہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو گواہ نہیں بنایا تو وہ شہادت سے رجوع نہیں کر رہے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو گواہ نہیں بنایا اور اگر انہوں نے یہ کہا ہم نے گواہ بنایا تو تھا لیکن ہم سے غلطی ہو گئی کیا ہوا اس مسئلے میں غلطی ہو گئی تو اب اس صورت میں آ گئی تو کہتے ہیں رجع شہود اگر رجوع کر لیا اصل نے, نے فراحلہ کہ ہم نے گواہ نہیں بنایا شہود فراح کو اپنی گواہی پر فلاں آلے ہی تو ان پر زمان نہیں کیونکہ انہوں نے شہادت سے رجوع نہیں کیا صرف گواہ بنانے کا کیا کیا, کیا ہے انکار کہ ہم نے گواہ بنایا ہی نہیں ان کو وحم کالو ان اگر انہوں نے یہ کہا ہم ہم نے تو ان کو گواہ بنایا تھا غلط اور ہم نے غلطی کی غلطی شہادت لم يلتفت سورت یہ بھائی شہود اصل چلے گئے حج پر اور شہود فرانے پیچھے گواہی دے دی اور قاضی نے فیصلہ کر دیا بعد میں شہود فرہ کہتے ہیں قاضی صاحب شہود اصل نے جھوٹ بولا تھا جھوٹ بولا تھا یا ان سے غلطی ہوئی تھی اس مسئلے میں کہتے ہیں ان کے اس قول کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی ان کے اس قول کی طرف نہیں کی جائے گی یہ قول کسی قابل نہیں سمجھا جائے گا بھائی وجہ یہ کہ یہ شہود اصل کے چزت پر اقرار کر رہے ہیں اصل کے پر اقرار کر رہے ہیں بھائی بارے میں تو ہو سکتا ہے کسی غیر کے بارے میں نہیں ہو سکتا نید, اس کا رہے ہیں. اپنی شہادت سے ابھی بھی انہوں نے رجوع نہیں کیا اپنی شہادت سے ابھی بھی رجوع نہیں کیا انہوں نے بھی گواہی دی ہے نی قاضی کے پاس تو انہوں نے رجوع ابھی تک نہیں کیا تو اس کے کزب پر ان کا ان کی بات نہیں سنی جائے گی بلکہ انہوں نے تو اس کی تائید کر دی تھی اس کی گواہی پر آ کر خود گواہی دی جب اس کی طرف سے گواہی دی تو اس پر اعتماد کر دیا یا نہیں کر دیا تو پہلے اعتماد کیا اب کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے بھائی تو لہذا ان کی اس وجہ سے ان کی یہ بات پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی کہتے ہیں وہ انخال شہود الفرحیغ شہود فرا فرانے کہا قد ابا شہود السل اتو کے جھوٹ بولا تھا شہود اصل نے یا انہوں نے غلطی کی تھی شہاد اپنی گواہی میں لم لمبے کا تو ان کی اس بات کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی وہید شہیدہ اربا تم بزین و شاہدہ نبل احسان صورت مسئلہ یہ چار آدمیوں نے ایک آدمی کے بارے میں آ کر گواہی دے دی کہ اس نے جینا کیا ہے کیا, کیا, کیا ہے زنا کیا. اب آپ جانتے ہیں زنا اگر شادی شدہ کرے تو اسے رجم کیا جاتا ہے اگر غیر شادی شدہ کرے توڑے تو لگائے جاتے ہیں اب چار آدمی نے گواہی کس چیز کی دی ہے زنا پر اور دو آدمیوں نے گواہی دی کہ یہ آدمی شادی شدہ ہے جس نے زنا کیا ہے قیم نے کہا اس کو رجم کر دو رجم کر دیا گیا قتل کر دیا گیا آپ مولانا وہ شہور احسان جنہوں نے اس آ, مقتول کے محسن ہونے کی گواہی دی تھی کہ شادی شدہ ہے ان گواہوں نے رجوع کیا صرف کس نے رجوع کیا ان گواہوں نے رجوع کیا تو کیا آپ اس کی وجہ سے ان کو ان پر آ, زمان آئے گا زمان وغیرہ آئے گا یا نہیں بھائی کہتے نہیں بھائی اس آدمی کی جو جان گئی ہے اس کی وجہ وہ زنا کی شہادت ہے نہ کہ شہادت ہے احسان احسان تو صرف ایک شرط کے درجے میں تھی کس کے درجے میں بھائی رجم کے لیے شرط کی کہ شخص کیا ہونا چاہیے شادی شدہ. شادی شدہ تو کیا صرف شادی شدہ ہونے سے کسی کو رجم کیا جاتا ہے بھائی یہ جی؟ شادی شدہ ہونے پہ رجم نہیں ہے رجم تو کس وجہ سے ہے زنا کی وجہ سے ہے تو شرط کی طرف نسبت نہیں کی جاتی حکم کی بلکہ حکم کی نسبت علت کی طرف کی جاتی ہے تو یہاں یوں نہیں کہیں گے اس کو رجم ان گواہوں شہادت احسان کی وجہ سے اس کو رجم کیا گیا بلکہ یوں کہیں کہ شہادت زنا کی وجہ سے یا یوں کہیں زنا کی وجہ سے اس کو کیا کیا گیا رجم سورج سمجھ میں آئی تو زنا کی وجہ سے اس کو رجم کیا تو کہتے ہیں وحیدہ شہیدا اربآم بینا جب گواہی دے دی چار گواہوں نے زنا زنا پر کی شاہدانی بلحسانی اور دو گواہوں نے احسان کی محسن ہونے کی یعنی یہ شادی شدہ ہے پاک دامن ہے فرجا شہود الحسانی بس رجوع کری شہود احسان نے لم یز من تو وہ زامین نہیں ہوں گے وہ دا رجا المزون علیزہ منو سرح مسئلہ یہ بھائی آپ جانتے ہیں جب کوئی گواہ گواہی دینے کے لیے آئے تو قاضی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کروائے یہ گواہ عادل ہیں یا عادل نہیں چنانچہ قاضی نے گواہوں کے قریبی جاننے والوں کو یا ان کے پاس رہنے والوں کو خط روانہ کیے جو قابل اعتماد نیک لوگ تھے ان میں سے ان کو ایک خط روانہ کر دیا کہ بتلاؤ بھائی یہ آدمی میرے پاس گواہ دیں گواہی دینے آیا ہے اور یہ آدمی گواہی دینے آیا ہے یہ عادل ہیں یا آدل نہیں انہوں نے کہہ یہ عادل ہے عادل ہیں قادی نے فیصلہ کر دیا بعد نے انہوں نے رجوع کر لیا وہ جو مزہ تھے جنہوں نے تذکیہ کیا تھا اور بتلایا تھا کہ یہ گواہ عادل ہیں وہ رجوع کر لیتے ہیں تو ان پر زمان آئے گا یا سامان نہیں آئے گا کہتے ہیں ان پر زمان آئے گا ان پر کیا ہوگا زم... بھائی کیوں زمان آئے گا کہتے ہیں ان کی گواہی کی وجہ سے یہ گواہی قبول کی گئی اگر ان کی وہ ان کو عادل وہ تجکیہ نہ کرتے تو ان کی گواہی قبول کی جاتی ابول نہ کی جاتی لہذا وہ سبب بنے ہیں ان کی گواہی کے لہذا اب اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا تو کہتے ہیں وہی زارین اور جب رجوع کر لیا تجزیہ کرنے والوں نے اپنے تجزیہ سے زمینوں تو وہ کیا ہوں گے زمین ہوں گے وہ شاہدان بھی شاہدانی بھی وجودی شردی صورت مسئلہ یہ بھائی ایک آدمی نے غلام تھا اس نے قادضی کے پاس دعوی کر دیا کہنے لگا قادی صاحب میں زید کا غلام ہوں لیکن زید نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر وہ حج کے زید نے زید نے میری آزادی کو معلط کر دیا تھا زید نے کیا کیا تھا زید نے میری آزادی کو معلط کر دیا تھا کہ اگر میں اس سال حج پر گیا تو تم آزاد ہو زید نے میری آزادی کو کس چیز کے ساتھ معلق کیا تھا اپنے حج پر جانے کے ساتھ اور اس پر غلام نے دو گواہ بھی پیش کر دیے دو گواہوں نے گواہی دے دی کہ ہاں خالد صاحب ہمارے سامنے زید نے یہ بات کہی تھی کہ اگر میں حج پر گیا تو یہ میرا غلام کیا ہے آزاد, آزاد, آزاد ہے اور دو اور گواہ بھی پیش کر دیے بھائی غلام نے غلام نے کہا اور قاضی صاحب پھر حج پر اس سال زید گیا بھی اس سال زید حج پر گیا بھی ہے اور دو گواہوں نے گواہی دے دی کہ ہاں قاضی صاحب ہم گواہی لیتے ہیں زید اس سال حج پر گیا پہلے گواہوں نے کس چیز کی خبر دی قسم کی, کی وہی جو اکشر تھی کہ زید نے کیا, کیا تھا زید نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اگر میں اس سال حج پر گیا تو میرا یہ غلام آزاد انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہمارے سامنے یہ بات جیسی کی تھی دوسرے دو گواہوں نے یہ کہا کہ پھر ہمارے سامنے اس سال زید حج پر گیا بھی ہے تو شرط پائی گئی لہذا غلام کیا ہونا چاہیے آزاد قاضی نے فیصلہ کر دیا بعد میں بھائی ان گواہوں نے رجوع کر لیا تو کس پر زمان آئے گا کچھ گواہوں نے قسم پر گواہی دی تھی کچھ نے شرط کے پائے جانے پر گواہی دی تھی کہ ایسا ہو چکا ہے وہ حج پر جا چکا ہے کہتے ہیں بھائی جنہوں نے قسم پر گواہی دی تھی وہ ضامن ہوں گے وہ گواہ کیا ہوں گے اس لیے کہ غلام کا بھائی دو گواہوں نے گواہی دی ہے کہ زید نے کہا ہے میرا غلام آزاد ہے اگر میں حج پر گیا تو غلام کی آزادی کا سبب زید کا یہ قول بن رہا ہے ان گواہوں کی یہ گواہی بن رہی ہے اگر یہ گواہی نہ ہوتی تو غلام آزاد ہوتے کوئی آدمی حج پہ جائے تو اس کا غلام آزاد ہوتا ہے نہیں تو بات والا نے تو صرف اتنی گواہی دی ہے کہ زید اس سال حج پر گیا ہے اور کسی کے حج پر جانے سے کوئی غلام آزاد ہاں غلام آزاد ہو رہا ہے کس وجہ سے جو پہلے گواہوں نے گواہی دی کہ زید نے کیا کہا تھا اگر میں ہاتھ پہ گیا تو میرا غلام تو غلام کی آزادی کا سبب وہ قسم بنی ہے اور وہ قسم پر گواہی دینے والے گواہ اب جب رجوع کر لیتے ہیں تو ان کو کیا کرنا پڑے گا زمان دینا پڑے گا یہ غلام زید کے ہاتھ سے ان کی گواہی سے نکلا ہے تو اب ان کو پوری قیمت دینا پڑے گی صورت سمجھ میں آ اچھی طرح یہ مانا وہی شاہد شاہدانی جب گواہی دی دو گواہوں نے قسم پر وہ شاہیدانی بھی وجودی شرط اور دو گواہوں نے گواہی دی شرط کے پائے جانے پر ہو چکی ہے یہ شرط پائی گئی ہے سم مرا پھر سب گواہوں نے رجوع کر لیا خوش زمان والا شہود المینی خاص قسم تو زمان جو ہے وہ یمین کے جو شہود ہیں خاص طور پر انہی پر آئے گا جو شرط کے پائے جانے پر جنہوں نے گواہی دیا ان پر زمان نہیں چلیے بس مولانا المرحم اللہ عالم حقیقت الکلام